توحید حاکنیت الحکم غیر انزل اللہ طاغوت اور حکمران کی فرم برداری کے موضوع کے متعلق بعض غلط فہمیاں بعض اعتراضات اور ان کا جواب درس جاری ہے آج کے درس میں انٹرنیٹ سے بعد ساتھی ایک مواد لے کے آئے ہیں جو انگلش میں ہے اس کا نام ہے ریلیشن شپ بٹوین دا مسلم اینڈ دا تاغت یہ ہیڈنگ ہے اور یہ زمر شورا سلفی ان کی طرف سے ہے اور اس کے ایڈریس ہے ڈبلو ڈبلو ان کا میل بھی ہے انگلش ایٹ دا ریٹ آف دار ڈاٹ کام میں پہلے جو کچھ اس کے اندر ہے میں جلدی سے پوائنٹ کی صورت میں وہ بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم جواب جو ہے اپنے طریقے سے بیان کریں گے یہ جو پیپرز ہیں نیٹ سے یہ ٹوٹل آٹھ پلس ایک نو صفحات پر مشتمل ہے آٹھ سفے مواد کے ہیں اور ایک صفحہ جو ہے وہ کور کا ہے تو ٹوٹل نو سفے بنتے ہیں اور اس میں انہوں نے اپنی بات کا آغاز جو ہے اس طریقے کی سے کیا کہ آج کے دور میں جو سب سے سنگین مسئلہ ہے مسائل میں سے وہ ہے تاوت کا مسئلہ اور اس مسئلے کو اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تاوت کا مہنا کیا ہے اور تاوت کے ساتھ مسلمانوں کو کیا تعلق ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے چاہیے جو تاوت سے دوستی کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں جو مقدمے میں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ مجھے افسوس ہے کہ اس ان اوراق میں کہیں بھی تاغوت کی تعریف موجود نہیں ہے تاوت کسی کہتے ہیں کہیں پہ بھی, بھی نہیں ہے اور تاوت کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس پہ تو تفصیل بیان کی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے جو حکمران سے دوستی جو تعوت سے دوستی رکھتے ہیں اس میں بھی کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے اس میں ٹوٹل تقریباً ترتالیس آیتیں ہیں اور سولہ احادیث ہیں اور جن آیتوں میں تاغت کا ذکر ہے وہ صرف آٹھ آیتیں ہیں اور احادیث کے تعلق سے سولہ ٹوٹل سولہ احادیث میں سے دو حدیثیں جو ہیں وہ تعود کے ساتھ یا تعود کی حکومت میں مل کر اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں ایک حدیث اوثق اور ایمان المحبۃ فی اللہ یہ بیان کی ہے اس کی کوئی تخریج نہیں ہے ایک حدیث ہے لن استعینشرقی یوسین مسلم کی روایت ہے یہ بیان ہوئی ہے ایک حدیث لا توارث بین المسلم و کافر یہ بھی صحیح ہے دو حدیثیں عید کے تعلق سے ہیں کہ مسلمان کو صرف دو عیدیں ہیں تین حدیثیں کافروں کے ساتھ تشبیہ کرنے سے منع کرنے کے احادیث ہیں اور تین احادیث ہیں حق المسلم المسلم کی اور دو احادیث ہیں قدریہ کے بارے میں کہ یہ مجوس اما ہے ٹوٹل سولہ احادیث ہو گئی ہیں صحابہ کے آثار صرف ایک اثر ہے سجن علی بن ابی قالب عنہ کا اور اقوال صلف میں سے ایک بھی قول صلف صالحین میں سے نہیں ہے کسی کا بھی تو پہلے میں جو ہیڈنگز ہیں تقریبا کتنی میں نے دیکھی ہیں اٹھائیس کے قریب ہیڈنگز ہیں میں وہ تیئیس ستائیس کے قریب ہیڈنگز ہیں میں وہ ہی بتاتا ہوں پہلے پھر اس کا جواب مجمل جواب اور مفصل جواب بعد میں دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہے الکفر بالطاغوت کا کے طاغوت کو جھٹلانا ہے اور اس میں آیات آیات کو بیان کیا ہے سورت البقرہ کی آیت لا اقرا فی الدین قد تبین رشت من الغیب آخر تک سورت البقرہ آیت نمبر دو سو چھپن اس کے بعد سورت النساء آیت نمبر اکاون بھی بیان کی ہے ارشاد باری تعالی ہے الم ترا الادین اوت و نصیبت واؤت نمبر تين تسري آيات بيان كيه سورة زمر آيات نمبر ساترم إرشاد إبارة تاله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشراء فبشر عباد نمبر شار سورة المايدك آيات نمبر سات إرشاد إبارة تاله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من الله وغضب عليه وجعل منهم القلدة والخنازير وایب اقاط یہ پہلا پوائنٹ تھا اور یہ چار آیتیں اس میں بیان کی گئی ہیں دوسرا پوائنٹ ہے تاوت کی نہ تصدیق کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کے ساتھ امانت امانتداری سے کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو دلیل بیان کی ہے وہ صورت پقرائے دو سو ستاون کی ایسے طاغوت کے ساتھ کوئی بھی مدد یا اس کے ملک میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرنا جائز نہیں یہاں <تصفح> پہ تفصیل موجود ہے میں نے صرف جو صرف ہیڈنگ کے لحاظ سے یہ ہیڈنگ میں نے بیان کی یہاں پر ہیڈنگ کوئی بھی نہیں ہے یہ ہیڈنگ میں نے جو نچوڑ ہے اس کا وہ بیان کر رہا ہوں میں اب مزید دیکھنا چاہے تو میں نے ویب سائٹ کا ایڈریس دے دیا آپ وہاں پہ مزید دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے سورة النساء ایت نمبر چھتر قیادت کو بیان کیا ہے شاہد عبارت اللہ ہے الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ اور یہ بھی بیان کیا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی شخص طاغوت کے ساتھ مل کر کوئی کام کرے یا اس کی ملک میں اس کی گورنمنٹ میں یا کسی ادارے میں کام کرے تو تاغت جو ہے اس کے دین کو تبدیل کر دے گا اپنے انفلوئنس سے اپنی طاقت سے اپنے کسی ذریعے سے اور اس کے لیے دو حدیثیں بھی بیان کی ہیں پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرا बाबतنا عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم وسلم نے يكون في آخر الزمان أمراء امراء ظلمه ووزراء فسقه وقضاة خونه وفقهاء كذب فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتب ولا عريف ولا شرطيا یہاں پر جو ہے انگلش میں میں نے عربی میں یہاں پہ لکھا ہے اسے ابن حبان یعلا اور قبارانی نے روایت کیا نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی حدیث نمبر لکھی ہے بڑی بہنت اور مشقت کے بعد اس حدیث کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے جی اور ارواب الغلیل میں حدیث نمبر دو ہزار سو پین سٹھ میں علامہ البان رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کیونکہ یہ حدیثیں جو یہ دو ہی حدیثیں جس کا تعلق موضوع سے ہے تو میں ابھی بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ابھی دے دوں میں آگے چلتے جائیں گے آہستہ آہستہ الطبراني نفسه روايت किया है والطبراني ने لم يروه عن قتاده الا ابن ابي عروبه ولا عنه الا ابن المبارك تفرد به داود بن وهو شيخ لا باس به وقال الهيثمي في مجمع الزواء رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه داود بن سليمان الخراساني قال الطبراني لا باس به وقال الاسدي ضعيف جدا داود بن سليمان ضعيف جدا ومعاوية بن الهيثم لم أعرفه وبقية رجال إثقاتي معاوية بن الهيثم مجهولة داود بن سليمان ضعيف جدا الدينة فرماية قلت على مالباني فرماته الظاهر من قول الطبراني تفرد به داود أن معاوية بن الهيثم لم يتفرد به وقد تأكد ذلك برواية الخطيب الخطيب بغدادين يبسكوا رواية كياه من طريق عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة جار بن أكفاني قال الخطيب وكان صد المروزي سرتكم اخبرنا بن سليمان المروزي حدثنا عبد الله بن مبارك بن ب وابن شرويه ترجم ترجم الخط ترجمه الخطيب في تاريخه وقال ما ملخصه من ائمه الحديث سمع أباه وجماعه وكان رجل وكان رحل معه ولقي عدة من شيوخه قال ابو سعد ادريس كان من افاضل الناس ممن له الرحله في طلب العلم ماده سند 75 و200 فنحصرت العله في داود بن سليمان لما الباني فرماته اسلم بي بات کے اتنی تو سمجھ ا جا کے اپ لوگوں کو کہ اسدي نے بن سليمان ضعيف جداں ہے اور معاوية هيثم مجهول لم اعرفه جانت نہیں اب علامہ الباني رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فنحصرت في داؤد بن سليمان اس روایت کی علت جو وہ داؤد بن سليمان ترہی منحصل هي. وقد عرفت اختلاف قول الطبراني والاسدي فيه الطبراني قال لا بأس به اسدي قال ضعيف جدا والأول اوثق عندي من الاخر ولكن يعني الطبراني ميرنا صديق عزيز جدا ثقاه لكن ولكن تفرده بتوثيق بتوثيق هذا الرجل مما لا تطمئن له النفس لكن داود بن سليمان كتفرد اس روايه كه ساتھ نفس مطمئن نہیں ہے کہ یہ حدیث والطبراني يقول به مع تضعيف الاسدي له وريسك السادس الاذن بتضعيف کر وقد أورده الذهبي في في الضعفاء ورضعفانه داود بن سليمانك ضعفاء بيانكي وقال مجهول اور يبي فرماكي مجهوله والله اعلم اور اللہ طلبه ترجانته اور <تصفيق> آقے <تصفيق> ولبعضي شاهد اس رواياتك بعض الفاظ كايك شاهدها من حديث انس بن مالك مرفوعا باللفظ يكون في اخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق اخرجه الاجري كما في الكواكب الدراري عن يوسف بن عطيب انثابت عن عنه ويوسف هذا ضعيف جدا دوسری وہ جو طور پہ استعمال ہوئی ہے یوسف راوی جو ہے بن عطیہ یہ ضعیف جدا ومن طريقه ابن عیم فی الحدی والحاکم فی الرقات من المستدرك وقال ابن عیم حلیہ می بھی بي اس کو بیان کیا اس شاہد کو اور حاکم نے مستدرک میں کتاب الرقات میں وقال اور یہ فرمایا حاکم صحيح صحیح کہ یہ صحیح ہے تو امام ذهبی نے رد کیا حاکم کا اور یہ فرمایا فقال قلت یوسف هالک یوسف تو حال لکھے تو کیسے صحیح ہے یہ روایت الحديث اور امام بخاری منكر نزدیک منکر الحديث ہے وہ ساقلو یہ خبر في الشعب من هذا الوجه ثم قال یوسف كثير كثير المناكير ومن ثم جزم الحافظ العراق بضعف الحديث في موضع من المغنی الحافظ عراقی نے اس حدیث ضعف پر جزم کیا ہے الشاهد شاہد بھی ضعیف ہے اور یہ روایت بھی ضعیف اروا الغلیل جد نمبر آٹھ سفر نمبر دو سو اسی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری روایت بھی اسی طریقے سے جو تاریخ بغداد میں ہے علم الباء نے اس کا ابھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے دوسری روایت جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے جہاں پر عاریف کا لفظ ہے اور شرفہ کا لفظ ہے تو یہ احادیث جو ہیں اس طریقے سے یہ ضعیف ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر چوتھا پوائنٹ جو ہے کہ تاوت کے لیے تاوت کے ساتھ اس کے کسی بھی ادارے میں کام کرنا حرام ہے اور اس کے لیے سورت حود کی عائد کو بیان کیا ہے جس میں تاوت کا ذکر نہیں ہے اور جس آیت میں تاوت کا ذکر ہوں اس کو میں نے ترجمہ نہیں کیا نہ اس کو میں نے پڑھا ہے تو سورتحت آیت نمبر 113 کو بطور دلیل بیان کیا ہے نہیں جیسے میں نے پہلے پڑھائی کو کچھ نہیں بن رہا یہ آگے میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پھر حدیث میں نے تفصیل ابھی بیان کی کہ اس کا یہ وقت تھا آگے میں صرف ہیڈنگ بیان کر رہا ہوں تفصیل انشاءاللہ شاء بیان کروں گا نمبر پانچ ایسے حکمران میں حکمران اس لیے کہہ رہا ہوں بات آسان کر دوں میں جتنے بھی ترتالیس آیات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں سارے کی سارے آیات کو حاکم وقت کی طرف لے کے آئے ہیں ساری آیات اس لیے میں میرے بوں سے کبھی حاکم وقت نے نکل آتا ہے تو اصل میں وہ کہتا ہوت رہیں لیکن سارا کا سارا موت حاکم کے بارے میں ہے حاکم وقت کے بارے میں تو اگر کبھی میں حاکم کہوں کبھی تعوت کہوں تو آپ پریشان نہ ہو جانا کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ حاکم ہی تعوت ہے صرف اور یہاں پر اس پورے ان پیپرز میں حاکم کے علاوہ کسی کا ذکر بھی نہیں ہے تعوت کے لیے ایک مرتبہ اگر شیطان کا ذکر ہوا جاتا یہ سلف صالح کے میں نے بات کی تھی کہ تاوت کا معنی کیا ہے اور ایک تفصیل سے میں نے بیان کی ہے کہ دنار درہم بھی تاوت ہے شیطان بھی تعوت ہے بدکار لوگ بھی تابوت ہیں ایک مرتبہ بھی کسی کا ذکر نہیں سوائے حکمران کے <تصفح> نمبر پانچ لکھتے ہیں ایسے حکمران کے ساتھ کام کرنا یا اس کے ملک میں کام کرنا لوگوں کے دل میں تاغت کی محبت کو جگاتی ہے تو اس لیے اس کے ساتھ تاوت کے ساتھ کام کرنا حرام ہے کسی صورت میں جائز نہیں ہے اور اس کے لیے پھر وہی سورہ بقرہ کے ایت نمبر دو سو ستاون اللہ ولی اللہ آخر تک اور صورت نہل عہد نمبر چھتیس میں تعالی شادی بارہ لقت بحث نفیقل امت الرسول انحب اللہ وشتنبقاعود نمبر چھ اتحق ملاقاود کفر کہ حکمران کی طرف طاغوت کی طرف کوئی بھی کسی قسم کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف لوٹ کر فیصلے کروانا یہ بھی جائز نہیں یہ بھی کفر ہے اور اس کے لیے بطور دریجل صورت نے زیادہ نمبر ساٹھ کو بیان کیا یوری ان انتہا کا ملک نمبر سات تاغت کا نظام ہی سسٹم ہی اس کا دین ہے وہ اس کو دین ہی سمجھتا ہے جو اس کا سسٹم اس نے قانون بنائے ہے اسی کو اپنا دین سمجھتا ہے اسی پر اپنا سارا وقت لگاتا ہے اپنی ساری محدودی کو صرف کرتا ہے لوگوں کو اس پر مجبور کر دیتا ہے نمبر آٹھ جس نے بھی اللہ تعالی کا کو کوئی حق طاغوت کو دے دیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو یہ کفر ہے طاغوت کو کوئی حق نہیں دینا چاہیے پھر یہاں پر وہی آیت سورت نسایت نمبر اکاون 52 بیان کیے اور سورت اور یہ مقرر ہے بعض آئے تو مقرر بار بار آ رہی ہیں اس کے بعد طاغوت کافر ہے اور کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا یہ بیان کیا ہے نمبر نو ہر طاغوت کافر ہے اور جس نے بھی کافر کی مدد کی وہ بھی کافر ہے اور جس نے بھی کافر کو کافر نہیں کہا وہ بھی کافر ہے اور اس میں ایک اٹھارہ پوائنٹ بیان کیے ہیں یونائٹڈ نیشن تعوت ہے کافر ہے جتنے بھی سٹیٹس ہیں یا کوئی بھی ممبر یوناٹیڈ نیشن کا وہ بھی تعوت ہے وہ بھی کافر ہے جتنے بھی لیڈرز ہیں جو ان کے ساتھ تعلق تھے وہ بھی کافر ہیں تعوت ہے اور تابوت ہر طاوت کافر یہ تو پہلے بیان کر دی انہوں نے جتنی گورنمنٹس جن کا لنک یونائٹڈ نیشن سے ہے ان کے پارلیمنٹ ان کے ممبرز منسٹرز وغیرہ سارے وہ بھی تعوت ہیں وہ کافر ہیں جو آفیشیلز ہیں ان گورمنٹس میں وہ بھی کافر ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان گورنمنٹس میں وہ بھی کافی ہیں تاوت ہیں جو ان کے اسسٹنٹ ہیں یا آفیشیل یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے حکومت میں ہو یا خارج ہو, وہ بھی کافر ہیں وہ ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی تعوت ہیں وہ بھی کافر ہیں جو لائرز ہیں ایڈوکیٹس ہیں وکیل وغیرہ جو بھی ان کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں جو جج ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں پولیس والے فوجی وغیرہ سارے وہ بھی تعوت ہیں وہ بھی کافر ہیں The religious leaders who support and justify these laws علما سراتن جن کو کہتے ہیں جتنے بھی علما آج امر میں موجود ہیں جو تاوت کو تابوت نہیں کہتے اس کی حکمرانی کے اندر رہ کر بھی اس کے ملک میں رہتے ہیں اور اس کو تعوت نہیں کہتے اس پر کا فتو نہیں لگاتے وہ بھی تعوت ہیں وہ بھی انہیں کے ساتھ شامل ہیں وہ بھی کافر ہیں جو بھی پیسے والے لوگ ہیں تاجر ہیں جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں وہ بھی تاوت ہیں جو ان گورنمنٹ کے اداروں میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی تاوت ہیں جو کی سپورٹ کرتے وہ بھی تعوت ہے وہ بھی کافر ہے جو دوستی رکھتا ہے دشمن ملکوں سے کافر ملکوں سے مسلمانوں کے خلاف وہ بھی تعوت ہے وہ بھی کافر ہے دوست ہو ڈو ناٹ تکفیر آخری پوائنٹ جو ان کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے اللہ مسلمان اللہ تعالی رحم کرے بہرحال میرے بھائی وال یہ لوگوں کے عقائد ہیں تعجب ہوا ساتھ ساتھیوں کو لوگ اسے عقیدے پر مر رہے ہیں یہ عقائد اپنے دل کے اندر دفن کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ نیٹ میں آئے ہیں اس میں میں نے بتایا شروع میں تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں وہ ریکارڈنگ میں آپ سن لینا آخر میں میں بتا دوں گا دوبارہ آخر میں یاد دہانے کے لیے دسواں پوائنٹ ہے تعوت سارے کافر ہیں کیونکہ وہ کافروں سے مدد لیتے ہیں اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لن استعین بمشرک کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا مسلم کی روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور اگلے دروس میں انشاءاللہ ایک یہ غلط فہمی ہے اس کے لیے خاص جواب ہوگا لیکن اتنا سن لے کہ کافر کے ساتھ کیا مدد لینی چاہیے یا نہیں اس کو جائز قرار دیا ہے امام شافعی نے امام احمد بل نے عند دفرہ اور ان کے علاوہ شیب بمباز شیب عثیمین نے بھی ان کے خطاب موجود ہیں ضرورت کے وقت کافر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اور تفصیل انشاءاللہ جب یہ غلط فیملی میں بیان کروں گا تو اس کے میں تفصیل سے بیان کروں کہاں کہاں پر کس حالم نے یہ بات کی حوالے کے ساتھ کوٹ کروں گا انشاءاللہ میں کے بعد نمبر گیارہ جتنی بھی آیتیں کفر اور شرک کے بارے میں ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہے طاغوت کے لیے اور طاغوت حکمران کو پہلے بنا دیا ان کو ساتھیوں کو بنا دیا تکفیر کے لیے ان آیتوں کو سہارا لیا جن میں طاغوت کا کہیں سے ذکر بھی نہیں ہے یعنی صرف آیتوں کو دلیل کو زیادہ کرنے کے لیے ترتالیس سے پورے کرنے تھے تو اس طریقے سے یہ بیان ہوئی ہیں نمبر بارہ لا، لا ولا لاورت طاوت جو ہے نہ وہ وارث بن سکتا ہے نہ اس کا کوئی وارث بن سکتا ہے اور اس میں صحیح بخیر مسلم کی روایت کو بیان کیا ہے نمبر تیرہ کافروں کا ذبح کیے جانور جانور مشرقوں کا ذبح کے ہوئے جانور جو حرام ہے وہ نہیں کھانا چاہیے تو تاوت جو ذبح کرتے وہ بھی حرام اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے نمبر چودہ تاوت کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ عید بھی نہیں منانی چاہیے اور عید کے یہاں پر جو حدیث میں کے دو حدیثیں سے بخار مسلم کی اور سے ابو ابود کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ان کا عید کے دن ہے تو سوال کیا آپ یہ یہ کون سا کھیلنے کا دن ہے آپ لوگوں کا وہ کہ وہ ان میں ایسا کرتے تو نبی رحمت صرمایا تم لوگوں کے صرف دو دن ہیں عید کے عید الاضحی اور عید الفطر آپ کو بیان کیا اب یہ جو پوائنٹ آنے والے یہ سب سے خطرناک پوائنٹ ہے چودہ, چودہ پوائنٹ تھا کہ ان کے ساتھ عید نہیں کرنے چاہیے تو اس میں تسیل ہو رہی ہے یعنی ذہن سازی ہو رہی ہے جسے برین واش کہتے ہیں کیونکہ مقصد کچھ ہو رہا ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں اور دیکھنا کس طریقے سے جو اس کو پہلے پڑھے گا بغیر اس جواب کے تو اس کے ذہن ایک دفعہ صاف ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو ہو رہا ہے یہ تو بالکل صحیح ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کو سمجھیں گے شریعتی ترازوں پہ تولیں گے تو بات واضح ہو جائے گی تو کافروں کے ساتھ عید بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد کافروں کے ساتھ مشاہبات کرنا بھی جائز نحرام ہے پھر اس کے لیے حدیث بیان کی ہے جو پندرواں پوائنٹ ہے وہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ کافر ہیں اور اگر مسلمان کافر ہو جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے مرتد کی سزا کیا ہے موت تو اسے قتل کرنا چاہیے اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے ہیں بدل فخت الوح سے بخاری کی روایت لا حول ولا اللہ باللہ تو یہاں پر اصل بات آئی ہے تبدیع ہے تفسیق ہے پہلے تفسیق ہے پھر تبدیع ہے بدایت ہے پھر تکفیر ہے پھر تفجیر ہے یہ سیکھنے ملا ہے کہ نہیں یہ ترتیب ہے پچھلے درس اگر آپ کو یاد ہے جو بنیادی بات میں نے بائیں کی تھی تو خروج کیسے ہوا ہے ایسے ایک دم نہیں ہوا پہلے تفسیق تھا یہ فسقہ ہے ظالم ہے حکمران پھر یہ بدایتی ہے پھر یہ کافر ہے کافی تو مرتد مرتد کی سزا موت ہے تو اکیلے کو نہیں مار سکتے کیونکہ جو ان کو کافر وہ بھی تو کافر ہیں تو پھر تفجیر ہے اور پھر یہ قتل وغیرہ شروع ہوئی ہے اور یہ خود کچھ حملے جو ہم دیکھتے ہیں یہ بنیاد ہے اس کی اس کے بعد پھر تھوڑا سا گرمی کو ٹھنڈا کر دیا تھوڑا سا پھر لکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں اور تعجب کی بات ہے کہ سب سے برا حکمران امت میں جو آیا ہے جس کا تصور ہوتا ہے وہ ہے حجاب یوسف صقفی جس نے کرام رام پیسے صدر عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا کہاں پہ کیا حرم کے کی اندر کعبے کے قریب اور کعبے پر منجنیک بھی اس شخص نے کعبے کی دیوار کو بھی توڑا اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر کو حرم کے دروازے کے اندر جو لٹکا دیا تین دن تک ان کی لاش لٹکی رہی اس کے باوجود بھی سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب اور سلح انہوں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سید ان اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یہ کافر ہے فاسق ہے فاجر ہے ظالم ہے اپنی جگہ پہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام تھا جو حکم تھا جو نصیحتیں تھیں حکمرانوں کے بارے میں وہ اچھی طرح سمجھتے تھے اس لیے اشت میں جو میں نے بیان کیا تھا پچھلے دروس میں اور آپ ساتھیوں کو یاد ہے اس فتنے میں ایک بھی صحابی نہیں تھا طبعی میں سے بعض علماء تھے لیکن صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا بعض کا نام ہے لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ ان سے بری ہیں صاحبہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ بہرحال پوائنٹ نمبر اٹھارہ اگر مر جائے تو ان پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے حرام ہے نمبر انیس یہ قدری ہیں تقدیر کے ممکن ہیں نہیں ہے پتنی یہ کہاں سے لیا مجھے نہیں پتا اور یہ دلیل لے کے آئے ہیں کہ یہ مجوس صاحب الامہ ہے قدری جو ہیں مجوس شاید الامہ جو تقدیر کے منکر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کے مجوسی ہیں نمبر بیس ان پر رحم رحمت کی دعا کرنے بھی جائز نہیں کیونکہ کافی تاغوت ہے تو کیا ضرورت ہے مرنے کے بعد رحم اللہ بھی نہیں کہہ سکتے نمبر اکیس توغیر مشرک ہیں مسجد حرام میں ان کا داخلہ منع ہے اس لیے کوئی بھی تعوت اگر عمرے کے لیے، حج کے لیے تو اس کو روکنا چاہیے اللہ کے گھر کو پاک کرنا چاہیے ان کافروں سے نمبر بائیس ان کے ساتھ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی بھی بھائی چارگی نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہیں اور ہم مسلم ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی رشتہ ختم ہو گیا نمبر نمبر تیئیس تاوت منافق ہیں اور منافق دل کے اصفرنار ہیں تو جنم کے تہ میں سب سے پہلے منافق ہیں پھر ان کے اوپر کافر ہوں گے پھر مشرک پھر اس طریقے سے دوسرے بتکار لوگ تو یہ منافق ہیں تاوت یہ منافق ہیں اور یہ ان کا درجہ کافروں سے بھی نیچے ہے جہنم میں نمبر چوبیس دنیا اور آخرت میں کسی مسلمان کی فلاح اس وقت تک نہیں ہو سکے جب تک کہ وہ تابوت کے ساتھ کفر نہ کرے طاوت کو جھٹلائے نہیں نمبر پچیس جو شخص تاوت سے کفر نہیں کرتا تاوت کو تاغوت کا انکار نہیں کرتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالی بندر اور خنزیر بنا دیتا ہے نمبر چھبیس ان کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں کیونکہ وہ کافر ہیں وہ قرآن مجید کی آیت ولی اللہ عزت رسول ہری اس کو کوٹ کیا اور نمبر ستائیس میں نور اللہ افواہین اللہ تو یہ اس آیت کو بیان کیا تو یہ ستائیس پوائنٹ ہیں یہ ریلیشن شپ بٹوین دا مسلم اینڈ دا تعاوت زمر شور سلفی ڈبلو یہ ڈبلو آپ نے پوچھا تھا اس میں میں نے یہاں پہ بیان کیا تو اب آتے ہیں مختصر رد کی طرف نمبر ایک مقدمے کے طور پر مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے انٹرنیٹ سے جو مواد ملتا ہے یہ بہت اہم بات ہے بنیادی باتوں میں سے ہے یاد رکھیں انٹرنیٹ میں جو ہے خیر بھی ہے شر بھی ہے اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں اچھی چیزیں آپ لے لیں بری چیزیں آپ چھوڑ دیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں پتہ کیا چلے گا یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے ایک سمپل ایک مثال ہے نیٹ کی مثال میرے نظر کی ایسی ہے ایک بازار ہے آپ بازار کے اندر گھس گئے دنیا کی خرید و فروخت کے لیے اپنی چیزیں بھی اب میں سب کچھ خریدا آپ جانتے صرف ایک چیز نہیں خرید سکتے آپ اس بازار میں فارمیسی بھی ہے فارمیسی سے آپ دوائی نہیں لے سکتے اپنی مرضی سے بیماری بڑھ بھی سکتی ہے آپ خاص رہے بخار شدید آپ کو شاپنگ کر رہے ہیں فارمیسی آپ کے سامنے ہے فارمیسی سے آپ میڈیکل سٹور سے آپ دوائی نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے ڈاکٹر کی رہنمائی کے بغیر آپ نہیں آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا اسے تو نیٹ بھی ایسا ہے بعض ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے تعلق سے ہیں خرید و فروخت کے تعلق سے ہیں یا کوئی ایسے دنیاوی علم کے جیسے میڈیکل کی سائٹس وغیرہ ہیں انجینئرنگ کی سائٹس وغیرہ ہیں بچوں کی سائٹس سے جس میں کوئی یعنی شرعی، کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو یا مسئلہ نہ ہو تو یہ تو چیزیں ٹھیک ہیں لیکن جب شریعت کی ایسی باتیں آتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے علم طرف جور کرنا چاہیے کوئی بھی آپ کو شریعت کے لیے آپ نے اگر کوئی چیز پڑھنی ہے تو بغیر کسی عالم کی طرف رجوع کرنے, کرنے کے میری نصیحت ہے سب ساتھیوں سے کہ نٹ سے کبھی کوئی مواد نہ لینا کیوں یہ بگاڑ ہوتا ہے پھر یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے پتہ نہیں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں یہ کو ہمیں پتہ بھی نہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے جیسے آپ میڈیکل سٹور کے لیے دوائی لینے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور پرسکرپشن لکھواتے ہیں پھر دوائی خریدتے ہیں اس لیے کہ صرف آپ کی جو صحت ہے اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو ایمان آپ کے لیے کیا صحت سے گئے گزرا ہے ایمان میں خرابی ہوتی ہوتی رہے نیٹ سے جو بھی کچھ ہے آپ لے لیں گے نہیں میرے بھائیو انصاف کی بات ہے چاہے دنیا کے لحاظ سے جان بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایمان جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو اس میں تھوڑا سا خدشہ بھی نہ آئے ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا بڑھائے کہ آخر وقت میں جب ہم روح نکل رہی ہو ہم ایمان پر ثابت قدم ہو کیونکہ انمان بال خواتین دنیا میں تو ہم بہت سارے دعوے کرتے ہیں مومن ہیں مومن ہیں پتہ تب چلتا ہے جب روح نکلتی ہے اس لیے جس انسان نے ایمان میں اپنی زندگی گزاری ہے ساری تو اس کے ثابت قدم تو ہوتے ہیں لیکن جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے سارے کام کیے ہیں تو اس کے قدم ڈگمگائے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کا انصاف ہے دوسری بات اصول تکفیر اور تکفیر کے ضابطے میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں مقدم کے طور پر تو اس کی طرف اپروجو کریں جو میں نے پوائنٹ بائیس کے قریب یہ بیس بائیس جتنی بھی ہم نے بیان کیے ہیں تو میری گزارش ہے سننے والے بھی وہ پہلے سن لیں جو اصول قرآن سنت اور سل سے ثابت ہیں ان اصول کے بنیاد پر اگر کسی پر کفر فتویٰ بھی لگانا ہے تو اس طریقے سے لگائیں اور لگانے والے بھی میں نے بیان کیا تھا کون ہیں علماء اور حد قائم کرنے کے لیے حاکم وقت یہ مقدمہ تھا اب جواب کی تفصیل کے لیے ایک جواب مجمل ہے میں وہ بیان کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ نیٹ پہ جو مواد آتے ہیں اس طریقے سے ان کے بارے میں پہلی بات جو بنیادی بات یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خبر کے تصبت بہت ضروری ہے کیا یہ خبر صحیح ہے یا جھوٹی ہے کیونکہ ہر خبر بھی صحیح نہیں ہوتی اور خاص طور پر جب جن مسائل میں تکفیر کی بات ہو اور یہ سنگین مسئلہ ہے اس میں تو زیادہ ہی احتیاط کرنی من صحه الخبر سب سے پہلی بنیادی بات ہے اور اس کے دلیل بالله من الشیطان الرجیم یا ای الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سوره الحجرات ایت نمبر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کے وصف سے ایمان کا صفت سے بلایا ہے آگاہ کیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو اگر کوئی بھی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو اچھی طرح سے دیکھو پرکھو کہ یہ سچا ہے یا نہیں اس جو میں کوئی جھوٹھی خبر تو نہیں ہے فتح فتح دوسری خرابات میں فتح یہ بھی قیداتے سبعیہ میں سے وجہ کیا ہے یہ نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے کسی قوم پر تم لوگ غلط فیصلہ کرو اور پھر تمہیں ندامت ہو اور تیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے فاسق کی خبر یا کسی کی ارتی کی خبر سن لیتا ہے اور تبین و تثبت کرتا ہے اور اس کے صدق یا جھوٹ کا جزم نہیں کرتا ہے اللہ بے بی کے اس کے پاس کوئی دلیل ہو کہ یہ بات سچی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان جاف فاسق فاسق یہ فتح تریسٹھ اور آگے فرمایا وَأَيضًا فَإنَّهُ عَلَّ بِخَوْفِ <النَّدَن> تو یہاں پر اللہ تعالی نے جو علت بیان کی ہے تاکہ ندامت نہ ہو ندامت کے ڈر سے تاکہ بعد میں ندامت نہ ہو اور ندامت تب ہوتی ہے جب آپ کسی بری کو سزا دیں جیسا کہ سن ابی دعود میں حدیث میں آیا ادر شبہات فلاف خی ار منت کہ حد بھی شبہات سے غلط فلموں سے ساخت ہو جاتی ہے تو امام کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اگر وہ معاف کرنے میں خطا کر لے غلطی کر لے اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر دے دار المین فیورق بری ان تو پھر اگر بات دو چیزوں کے بیچ میں ہو کہ ایک شخص کو غلطی سے سزا دے دے اور وہ بری ہو یا وہ کسی خطا کار شخص کو معاف کر دے جو گنہگار ہو تو اس کا خطا تو اس کی غلط جو وہ دگنی ہو جاتی ہے اگر بری کو آپ سزا دیتے ہیں تو آپ کی جو غلطی ہے وہ دگنی ہے لیکن اگر آپ ایک گنہگار کو معاف کر دیتے ہیں تو غلطی وہ ایک ہے دگنی غلطی نہیں ہے تو جو دگنی غلطی ہے اس کو چھوڑ کر ایک غلطی کی طرف بھی آنا اسے بہتر ہے یہ فتوا جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر تین سو آٹھ اور حافظ بن کسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تثبت بے تصبت خبر الفاسق سے قلی ہو کہ جو بھی فاسق خبر لے کے ارتی خبر لے کے تو اس کی تثبیت بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے کسی پر کوئی ایسا حکم نہ جاری کر دے جس میں وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلطی پر بھی ہو سکتا ہے تفسیر بھی کثیر جد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پینتالیس اس آیت کریمہ میں فاسق کا لفظ ہے اور اسی طریقے سے مجہول بھی ایک فاسق کی خبر آئی اڑتی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں فاسق ہے اور ایک مجہول شخص ہے آپ جانتے نہیں ہو اب یہ نیٹ سے آیا ہے یہ کون ہے جانتے نہیں ہم لوگ کس نے لکھا ہے یہ بھی نہیں جانتے ہاں تو مجہول بھی اسی کی طرح تصویر بہت ضروری ہے اور دونوں میں ایک ہے ہے اگر فاسک کوئی خبر دے اور مجہول کوئی خبر دے تو دونوں میں ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو اور غلطی سے ہم کسی پر توہمت لگائیں اسے سزا دیں تو پھر وہی ندامت والی بات دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے اس میں دوسرا اصل یہ ہے ہاکی وقت اگر اس پر تاوت کا حکم لگایا جائے اور تاوت تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں یاد یا ہر تاوت کافر نہیں ہے تاوت کفر پھر بھی ہو سکتا ہے کفر اکر بھی ہو سکتا ہے اور کفر نہیں بھی ہو سکتا تو یہ بات واضح رہے لیکن کیا ایسے حکمران کے لیے جس پر تاغت کا فتویٰ لگایا جائے کیا وہ کافر ہوتا ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسے کبھی میں نے بیان کی اتنی باتیں بیان کی ہیں اس ان پیپرز میں تو یاد رکھیں یہ بھی بنیادی باتوں میں سے ہے کہ حکمران کے خلاف نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ میں نے پہلے بیان کیا ہے اللہ انترو اللہ دیکھو کفر ہو بواح ہو واضح ہو اس میں کوئی شک و نہ ہو اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرطیں پہلے بیان کی ہیں حاکم وقت کے خلاف اگر وہ اس کا کفر بھی واضح ہو جائے تو کب اس کے خلاف نکلنا چاہیے کب نہیں نکلنا چاہیے یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا تھا اس کی جگہ پہلے حجت قائم ہو جائے پھر اس کی جگہ دوسرا حکمران آپ کے پاس ہو جو صحیح عقیدہ اور مومن ہو اور نمبر سات آپس طاقت بھی قدرت بھی ہو کہ آپ اسے ہٹا سکیں نمبر آٹھ کہ اس, پہ اس کو اتارنے میں کوئی مقصدہ زیادہ نہ ہو کیونکہ اس کو اتارنا تو اچھی بات ہے مسلحت ہے لیکن ایک مفصدہ ہے جو اس مسلحت سے زیادہ ہے کہ قطر و غارت ہوتی ہے عام لوگوں کا جو خون ریزی ہوتی ہے اور امن و امان کا خاتمہ ہوتا ہے تو بہتر تو بہتر ہے اگر ایسی حالت ہے ایسی صورت ہے تو اس کے خلاف قدم نہ بڑھایا جائے اور یہ نقولات تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں بعض میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں امام نبرحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ عمل خروج علیہ مسلم حکمرانوں کے خلاف نکلنا اور ان کی خلاف جنگ کرنا حرام ہے بے جماعل مسلمان الفصق والمین اگر وہ فاسق ہوں اور ظالم ہوں وقد علام ادا کرتے ہو جو میں بیان یہ حرام ہے بہت سارے احادیث اس میں آئی ہیں وہ اجماء اہل اور اہل کا اجماع ہے انہان بالفسک فسک اور بدکاری کی وجہ سے سلطان کو نہیں اتارا جاتا یہ شرح صحیح مسلم جزء نمبر گیارہ اور بارہ صفحہ نمبر چار سو بتیس میں حدیث نمبر چار ہزار سات سو اٹتالیس کی شرح میں رحمتہ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں قال ابن بطال بن بطال وفي الحديث حجه على ترك الخروج على السلطان ولو جار اور حدیث میں حجت سلطان کے خلاف نکلنے سے اگرچہ وہ فاجر ہو یا وہ ناانصافی کرتا وقد اجمع الفقهاء اور فقہا کا على وجوب طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه اور اسم فقہا ایسے حکمران کی فرم برداری واجب ہے جو غلبے کی طاقت سے اپنے غلبے سے اپنے طاقت سے جس نے حکمرانی لے لی ہے اور وہ حاکم بن گیا ہے اور اس کے ساتھ جہاد کرنا بھی واجب ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو بدکار ہے خود اس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے ہم لوگ نہیں وہاں نقوا تخیر خروج اہلائی اور ایسے حکمران کی فرما برداری اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے خلاف نکلیں فی من حق ادما و تسکین اقدامات اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے یعنی اس کے خلاف نہ نکلیں اور اس کی فمبرداری کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے امت کو وہ یہ ہے کہ خون ریزی رک جاتی ہے اور امر و امان کی حالت پھیل جاتی ہے وہ حجت الخبر دلخبر اگائی روم میں اور ان کی حجت یہی حدیث ہے اور جو جیسے دوسری حدیث ہیں غلام من ذلك اور اس میں سے صرف ایک ہی ای چیز کو استثناء کیا ہے اذا وقع من السلطان الكفر ہے اللہ یہ کہ اس حکمران سے کفر صریح آ جائے تب تو پھر یوبین نے بھی شرطیں بیان کی اس کے مطابق بیان کریں اور یہ فتح الباری جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر نو حدیث نمبر سات ہزار چون سیون تھاؤزینڈ ففٹی فور کی حدیث کی شرح میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس اجماع کے بارے میں فرماتے ہیں فید ام اور فلاح افغانوں نے فلم اگر وہ معاشیت کا حکم دیں تو وہاں پر ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی لیکن لا لاہج الخروج جو الم اسبابی اس کے باوجود بھی اگر معاشیت کا حکم دے ہم کو نہیں مانیں گے معصیت حکم جت نہیں مانیں گے ہم لیکن کیا خروج کریں نہیں ہرگز نہیں ان کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے اگرچہ معصیت کے اسباب بھی موجود ہوں یہ فتاوہ ابن باز جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو دو اور آگے باز رحمۃ اللہ علیہ فهذا يدول على أنه لا يجوز له منازع تولات الأمور تو يسيء واضح هو كي حكمرانو كي منازعات وهم كي خلاف نکلنا جائزا ولا الخروج عليهم ورنائهم كي خلاف نکلنا إلا إلا يكي أن يروا كفرا بواح عندهم من الله فيه برهان وهي حديث النبوية صلى الله عليه وسلم كي الفاظ دوران شيئر صاحبنا إلا يكي و دیکھیں كفر بواح واضح كفر جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس دليل هو وهي فتاوى بنباز جلد نمر آر وشيح بن عثمين رحمة الله عليه فرماته خلافا للخوارج خوارج کے خلاف الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا کہ جو لو یہ سمجتے ہیں یہ عقيدة رکتے ہیں کہ اگر إمام يا أمير حاكم وقت يا أمير جو هي وہ عاصي هو اللہ تعالیٰ کا بدكار هو نافرمان هو لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة انك یہی قاعدة هي جناها كبيرة جو هي دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے رحمۃ اللہ علیہ الامور لا العمور و خروج جتنی بھی فاسق ہو جائیں بدکار ہو جائیں حکمران وقت ان کے خلاف نکلنا کسی صورت میں جائز نہیں شرب الخمرہ اگرچہ وہ شراب پئیں لو زنوں اگرچہ وہ زنا کریں لو غلام الناس اگرچہ وہ ظلم کرے لوگوں کے اوپر لا عجوز الخروج قروج ان کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے ان چیزوں کی وجہ سے شرح ریاض الصالحین جد نمبر چار سفر نمبر پانچ سو چودہ آگے فرماتے ہیں شفل رحمۃ اللہ علیہ وق الباغ و صفحہ ابھی ذرا غور فرمائیں بعض, بعض صفی کم عقل لوگ کا یہ قول جو ہے ان کہ ہمارے اوپر ایسے اوپران کی طاعت فرض نہیں واجب نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اذا استقام استقاموا استقامتام ما اللہ کہ وہ جب تک سیدھے راستے پہ نہ چلیں مستقیم راستے پہ اور وہ ہدایت افتر نہ ہو جائیں تمام طریقے سے یعنی بہترین طریقے سے وہ استقامت پہ ہوں تب تو ان کی فنبردار واجب ہے وگرنا اگر وہ فاج الفاصوں کی واجب نہیں ہے شخص فرماتے ہیں فہد خپا وحدہ غلط وهذا ليس من في شيء یہ غلط ہے یہ خطا ہے اور شریعت میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے هذا مذهب الخوارج بلکہ یہی مذهب خوارج کا الذین من ولاد الامور ان امی على امر این في كل شيء جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حق وقت جو ہے وہ مکمل استقامت اور اللہ تعالی کی مکمل فرمہ بداری پر زندگی گزارے ہر چیز میں ہر مسئلے میں اور یہ کئی زمانے سے ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بھی ایسے حکمراں ہمیں نہیں نظر آیا ابھی آخری زمانے میں جس نے اس طریقے کی زندگی گزاری ہو فقط طیارت الامور اور امور جو اور چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں شرح حریاب الصالحین جلد نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو میں دو تین قول اور بھی اتنا کافی ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے بس مزید دیکھنے کے لیے شہزمی کے اقوال شرح شرحزاد الصالحین جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو انہتر نائن اور شرحجاد الصالحین جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو تینتیس تو بات واضح ہو جائے گی اور یہ بات میں نے کی ہے کہ جس, جس سے کوئی کفری عمل ہو جائے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے یا کوئی ممانع ہے تکفیر کی جیسے میں نے پہلے بیان کے شرطیں بھی موانع بھی ہیں تو یہ بھی مد رکھنا چاہیے اگر تعاوت ہے آپ سمجھتے کیا تعوت ہے اس میں کوئی شک نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کہ وہ تعوت ہے میں نے پہلے بیان کیا ہے لیکن کیا وہ کافر کو ہے یا نہیں تو یہ اور مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے ان پیپرز میں ہر حکمران تعوت ہے جس نے نا فرمان کی وہ بھی تعوت ہے جس نے کافر دوست کی وہ بھی ہے جس نے ان کو حکمراں مانا وہ بھی ہے کو ووٹ دیتے وہ بھی ہے آخر لمبی لسٹ میں نے بیان کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک منصفانہ ہے اور یہاں پر میں بعض علماء کی اقوال بیان کرتا ہوں شیخ اسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فلیسے کل مخطئ کافر ہر خطاق کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا لا سیما في المسائل الدقیق خاص طور پر ان مسائل میں جو دقیق ہوں اور باریک بین ہوں التي کفر فيها نزاع الامة جس میں امت کا بہت سال نزاع ہوں فتاوہ ابن تیمی جلن بر سولن سفر نبر چار سو چونتیس اور آگے بن با ابن باب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ورسل احد ان یکفر احد من المسلمین وان اخطا او غلط کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے کسی, بھی کفر, کسی پر بھی کفر, کفر کا فتوی لگاے جب وہ جب انہوں نے خطا کی ہے یا غلطی کی ہے جب تک کہ ان پر حجت نہ قائم ہو جائے اور جس شخص کا اسلام یقین سے ثابت ہو جائے تو وہ محض شک کی بنیاد پر ضائع نہیں ہوتا الا لیکن اس پر حجت قائمہ کی جائے اور اس کے شبہ شبہات کو فہمیوں کا ازالہ نہ کیا جائے ابن تیمیہ جل نمبر بارہ صفحہ نمبر چار سو سٹسٹھ آگے فرماتے ہیں شیخ ابن کا قول میں بیان کر رہا ہوں کل نمر او ہوں جب یہ ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں قال کلفا ہوا کافر جو ایسے کہتا ہے وہ کافر ہے جب یہ لوگ سنتے ہیں ایسی بات کہ جس نے ایسا نہ کیا وہ کافر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ شامل ہے سب کے لیے تفریح مطلق مینا پہ ولندی صدب پر ان تقفیر اللہ شروت و موانع اور انہوں نے اس کی اس کو نہیں سمجھا اس کو تدبر نہیں کیا کہ تکفیر کی جو ہے شرطیں بھی ہیں موانع بھی ہیں رکاوٹیں بھی ہیں قدیفی حق المعین جو دور ہو سکتی ہیں ایک معین شخص کی حالت میں و ان تقفیر متعقلۂ طلزم تقفیر معین اگر آپ کسی مطلقاً بغیر تعین کے کسی پر اوپر کف کو لگاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معین بھی کافر ہو جیسا کہ مطلقاً ہم نے کی ہے اللہ و جدہ انتفت الموانع موانع اللہ کہ جب تک شرط پوری نہ ہو اور موانع مقابل ختم نہ ہو جائے یو بئی اور اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے اس بات سے ان امام احمد احمد امد اور اسی وضاحت یہ ہوتے کہ امام احمد احمد رحمۃ اللہ علیہ اور عام امام اس زمانے میں الذين اطرقوا هذه العمومات جننيت تعميم بيان کہ جس نے ایسا کہا یا ایسا کیا لم یکفر اكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه انسى زياده کسی پر وہ کفر کا فتوی نہیں لگایا الا یقین ان لوگوں نے جنوں نے یہ قول کہا یا یہ عمل کیا جس یہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 487 تکفیر مین کی بات بینک میں ہے۔ اب شیخ علامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں به جس سے کوئی کفری عمل قول ہوا مومنوں میں سے تو اس لیے ضرور نہیں کہ وہ کافر ہے اور کفر میں گر چکا ہے یہ سلسلہ میں حدیث نمبر تین ہزار نے ذکر کیا شیح بن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال کیا گا ہل یعتبر الذین لا يحکمون القرآن والسنة ویحکمون الشرائع الفرنسی والانجلزی کفارا کیا جو لوگ قرآن والسنة کے مطابق فیصل نہیں کرتے بلکہ وہ فرینچ اور انگلیش قانون کا نفاظ کرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں جواب نظر کا محتاج ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا وہ احد غرم علم کیا بعض لوگوں میں سے جو علم کا دعوی کرتے ہیں انہوں نے ان کو کوئی غلط طریقے سے کوئی بیان, کوئی بیان نہیں کی جن کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے یہ فیصلے کیے وقال ان هذا لا الشرع اور یہ ان کو دکھایا دھوکہ دیا کہ یہ جو قانون ہے شریعت کے مخالف نہیں ہے اماذا یا کیا وجہ ہو سکتی ہے فالحکم في هذه المساله اس مسئلے میں جو حکم ہے لا يمكن الا على كل قضيه بعينها تو اس مسئلے میں میں کوئی بھی فتو نہیں دے سکتا کہ کوئی خاص قویے میرے سامنے آئے تو اس پر میں فتوہ دے سکتا ہوں تکفیر مطلق ہے معین اس مسئلے میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی خاص شخص جس نے یہ ایسا عمل کیا یہ ایسے قانون سازی ہے اس نے کیوں کی ہے اس کا جواب سنیں گے اس کے بعد پھر فتویٰ لگائیں گے صاحب نے بیان کیا تھا الباب المفتوح. پہلے لقام سوال نمبر اکتیس میں یہ بات بیان کی تو اس واضح یہ واضح ہوا کہ کوئی بھی خبر جس کی جس میں خاص طور پر سنگین مسئلہ ہو جیسے کہ تکفیر کا مسئلہ ہو اس میں جلد بازی نہیں کرنی اس کو آگے بھی نہیں بڑھانا علما رجوع کریں تثبت کریں پھر علماء سے اجازت مانگے کیا ہم اس کو بانٹ سکتے نہیں بانٹ سکتے اس مسلحت یہ مفسدہ ہے ہر چیز کو دیکھ کے ارد گرد ہر چیز دیکھنی چاہیے اس کے بعد آپ علماء کے مشورے کے بعد آپ قدم اٹھائیں دوسری بات منہج خوارج اور ان کے اصول عامہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیے تھے اور جو میں نے یہاں سے پڑھا ہے کتنی اکسانیت آپ کو نظر آتی ہے یعنی قرآن سے زیادہ دلائی لینا موجود ہے علماء سلف کی طرف نہ پلٹنا علماء سلف میں سے کسی کا قول نہیں ہے صابقران اور سید کا ایک بھی قول نہیں ہے جو آیتیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں ترتالیس آیتیں بیان ہوئی ہیں ایک بھی آیت کی تفسیر کسی معتبر کے ساتھ کتاب سے نہیں ہے کاش میں یہاں پہ دیکھتا تفسیر بن کثیر تفسیر بن جری القبری ایک بھی آیت میں آپ دیکھیں نٹ کو کھولیں اس کو پڑھیں ایک بھی آیت کی تفسیر کسی معتبر عالم نے نہیں کی جتنی بھی آیت ہے خود استمتاج کیا جس نے یہ لکھا ہے اب لکھنے والا کون ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ویٹرنری ڈاکٹر ہے کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا کسی کا نام نہیں لکھا ہوا اللہ لیکن یہاں پر دارالتوحید لکھا ہے تو ہمارے یہ کہ ہم مسلمان بھائی ہی ہیں ہم دور نہیں جاتے لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں جنہوں نے یہ بانٹا ہے یا اس کو دیکھا ہے بھائی آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے اور جب میرے درست تھے بریلیت پہ تو کافی ساتھیوں نے پسند کیے الحمد للہ اور کہا کہ بھائی اچھا رد ہے اس میں اچھا جواب ہے اس میں نصیحت کی بات ہے تو وہی بات میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں اگر وہ اچھی تھی تو یہ غلط کیوں ہے اگر بریلوی غلطی پہ تھے یعنی دیکھیں با بات یہ نہیں ہوتی کہ یہاں پر ترتالیس آیتے ہیں سولہ حدیثیں ہیں کیا یہ کافی نہیں آیت آیتوں کا اور احادیث کا مجموعہ کسی کو سنانا یہ کوئی حجت نہیں ہے اب کہ یہ یہاں پہ میرے پاس میرے ہاتھ میں المن یہ کتاب ہے جسے احمد رضحان بریلوی نے لکھا ہے یہ ان کی تصنیف ہے یہاں پر انہوں نے تین سو پچاس دلیل بیان کی ہے تین سو پچاس آیتیں اور تین سو حدیث تین سو پچاس دلیل ہے پچاس آیتیں ہیں اور تین سو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائیں حاجت روا ہے تو کیا جتنی یہ دلائل ہیں کہ سارے صحیح ہیں آپ نے تو یہاں پر تینتالیس اور سولہ پچاس کے قریب ساٹھ کے قریب دلی کی تو تین سو پچاس کا کیا ہے بات یہ نہیں کہ کتنی مواد موجود ہے بات یہ ہے کہ سلف و صالحین کس طریقے سے ان آیات اور حدیث کو سمجھا جس جب ہم نے رد کیا تھا اور ایسی کتابوں کا تو سنت کو سمجھنے کے لیے ایک قید لگائی تھی کون سی قید تھی فہم اور دلیل کیا بیان کی تھی کس کو یاد ہے صورت نسائد نمبر پندرہ وومین مصیرہ اسی آیت کو جب برلوی حضرات سنتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں کہ ہیں آپ ہمیں اس سب میں شامل کر دیے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں کیوں ہمیں شامل کر دیے یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے آیت تو واضح ہے جس نے بھی مخالفت کی آپ کے ناقائد سے مخالفت ہوئی ہے اور آپ کی کتابوں سے کوٹ کر کے ہم نے بیان کی ہے مخالفت ہوئی ہے دلیل کے ساتھ رد بھی کیا ہے اور ایک قید جو ہے کہ واقعی مخالفت ہوئی ہے نہیں ہے وہ، وہاں آپ کہہ سکتے ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں وہ صحابہ کرام کا عمل صحابہ کرام کی سمجھ وہی ترازو ہمارے ہاتھ میں وہی ایک کسوٹی ہے اگر آپ کے عقائد صحاب، صحابہ کرام کے عقائد ہیں تو الحمدللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے سبھی مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں آپ لوگ نے راستہ اختیار کیا حمد السام ریلی کا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہی راستہ اختیار کریں جو صحابہ کرام کا راستہ تھا تو جو مخالفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بخود دور ہو جائے گی کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ایک ایک مسئلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے کیا برابر ہے نہیں اس لئے نجات کا ایک ہی طریقہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے اس مخالفت سے بچنا ہے تو صلی اللہ کا راستہ اختیار کرو صحابہ کرام کا راستہ اختیار کرو تو اگر یہ اقوال جو اس پیپر میں موجود ہیں یہ صحابہ رام کے اقوال ہیں یہ سرو صالح کے اقوال ہیں تو ہم اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں میرے بھائیو دشمی کسی کے ساتھ نہیں ہماری ہمارے لیے جس نے یہ لکھا ہے ہم اسے گزارش کرتے ہیں جتنی محنت کی ہے ان پیپرز میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے سرو سال ان کے یہ عقیدہ ہے اگر آپ اپنا آپ کو الحدیث کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں کہ اہل حدیث یہ منہج رکھتے ہیں کہ سنی سنائی پہ کسی نے یہ مواد دے دیا آپ نے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا کہ یہ طریقہ ہے ہمارا اگر لکھنے والا الحل حدیث نہیں ہے تو یہ بانٹنے والا حدیث تھا میں جانتا ہوں جس نے یہ بانٹے وہ الحل حدیث تھا اور اپنا اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اگر آپ واقع حدیث ہیں آپ واقع سلفی ہیں تو سرفیت کے راستے کو اپناتے کیوں نہیں کیا سرفیت کا راستہ ان مسائل میں ہیں جو ہمارے من پسند ہیں اور ان مسائل میں نہیں جو ہمارے پسند میں نہیں ہیں یا جو کو ہم نہیں پسند کرتے اگر بات بریویت کی ہو دیوبندیت بندیت کی ہو بات جماعت اسلامی کی ہو تب تو ہم خوش ہوتے ہیں سب سے آگے آگے ہوتے ہیں اور بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب بات اس منہج کی آئے جس میں تکفیر ہے جس میں زیادہ غرار ہے امت کے لیے واللہ اس منہج میں بہت بہت بڑا فرر ہے جو مصیبت امت میں اس منہج سے آئی ہیں وہ بریلوں سے یا دبندی سے نہیں آئی وہ لگے اپنے کام میں لگے ہیں قبر کا طواف کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ لیکن امت میں جو افرت تفریح ہوئی ہے جو قتل و غارت ہوئی ہے وہ اس منہج کی طرف سے آئی ہے مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے جتنی لمبی لسٹ بیان کی یوناٹڈ نیشن سے لے کے ان لوگ ان لوگوں تک جو ان کو کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہے امت میں بچا کون ہے کہ اس امت میں کوئی اس زمین پر آج کوئی چلنے والا مسلمان ہے کون رہا مسلمان صرف آپ دس بیس لوگ سو دو سو لوگ ہزار ایک دو ہزار لوگ باقی کہاں ہے امت سر امت امت پوری کو پوری کافی ہے تو میری گزارش ہے اللہ تعالی کے لیے اپنے منہج کو سمجھو ہمارا منہج کیا ہے سر صالحین کا منحج کیا ہے اگر میری باتوں سے آپ کو نفرت ہے غصہ آتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اب میری بات نہ سنیں اللہ کے لیے جن کا میں نے نام یہاں پہ لیا ہے جتنی علماء کا میں نے نام لیا ہے اگر وہ آپ کے نزدیک قابل احترام عالم ہیں ان کی سن لو آپ میری بات نہ سنیں پچھلے دروس میں مقدمے کے طور پر میں نے بیان کی تھی بعض باتیں حکمران فرمازداری کے درس پورے میں میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں تقریباً سوا گھنٹے میں میں نے صحابہ کرام صلوہ صاحب کے اقوال بیان کیے امت میں سے کون سا ایک شخص تو ہمارے سامنے لے کے جس کا یہ منہجوریہ راستہ ہے تو لے کے آئے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تقریباً تیس کے قریب سروساہی میں سے حکمران کے درس میں تیس کے قریب نام دیے تھے میں نے میں ان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں آپ دس کے نام تو دے دیں یہ منحج جو یہاں پہ لکھا ہے دس کے نام تو دے دیں آپ انصاف ہے کہ نہیں اب تیس کہاں اور دس کہاں تو دس, دس, دس تو آ جائیں لیکن کہیں نہیں ملے گے۔ وجہ اگر ملتے تو آج یہاں پہ موجود ہوتے یہاں پہ ضرور لکھا ہوتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی کہ بھائی یہاں پہ کیوں نہیں لکھا آپ لوگوں نے جو چیز موجود ہے تو وہ سب سے پہلے لکھے چیز لکھی جاتی ہے جب موجود نہیں تھی تو ان چیزوں کو سہارا لینا پڑا صرف قرآن مجید کی آیت اور ترتالیس آیتوں میں تھے میں سے صرف آٹھ آیتوں میں تعوت کا ذکر ہے انہوں میں تین مرتبہ ایک ایک آئے دو دو آیتوں کو مقرر لکھا ہے اور باقی آیتیں کفر اور شر کے بارے میں ان کو بھی حکمران کی طرف زبردستی چپکا دیا ہے حدیث کے تفصیل میں نے بیان کیا ہے کس طریقے سے حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے دو حدیث ہی ہیں صرف اس تعلق سے حکمران کے ساتھ مدد نہیں کرنی چاہیے اور دو نظائف ہیں اور میں تفصیل بیان کی ہے ان کی باقی حدیث جو ہیں مشابت آ کافروں کی اب قرآن سے اس کی کیا تعلق ہے تو قرآن کے لیے بھی جائز نہیں ہمارے لیے بھی جائز نہیں سب کے جائز نہیں ہے کافر کے ساتھ عید بھی نہیں کر وہ وارث بھی نہیں ہو سکتا اس پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی آہستہ آہستہ آہستہ آپ اس کو کس اسٹیج پہ کھڑا کر دیا آج یہ جوان جو چودہ پندرہ سال سترہ سال کی عمر میں اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں ان کو جنت کا خواب دکھا دکھا کہ آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ برین واش کیسے ہوئی اس طریقے سے ہوئے میرے بھائیوں یہ برین واش ہے پہلے سب سے پہلے فاسق ہیں بدایتی ہیں آہستہ آہستہ ان کو بدایتیں کہاں کہاں پر ہیں ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی کے فیصل خلاف فیصلہ کرتے ہیں کافر ہو گئے ہر طاقت کافر ہے کس کس طریقے سے وہ کافر ہیں آہستہ آہستہ پھر کافی کیا ہے موت ہے محمدین فخت الو فختلو کون قتل کرے گا میرے بھائی امت والے یہ جوان لوگ قتل کریں گے اچھا قتل جو کرتے ہیں قرآن تک کون بول سکتا ہے وہ وہاں تک کیسے وہ سیکورٹی ہے فوجی ہیں پولیس ہے لوگ ہیں جلسے میں دو... ایک دو لوگ تو نہیں ہوتے بھائی جس نے ووٹ دیا وہ بھی کافر ہے جس نے اس کو کافر نہیں کہا وہ بھی تو کافر ہے نا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کافر کمار تو یہ سو مر جاتے ہیں باقی اس کے ساتھ سب تو کافر ہے بھائی آج اس ہمیں ضرورت ہے کہ ان غلط عقائد کو اپنے دل سے نکال دیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور واللہ موت کا فرشتہ سب کے قریب ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب مرتے ہیں اگر ان عقائد کو اپنے سینے میں لے کے ہم چلے جائیں اس دنیا سے اب رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نیٹ سے میں نے لیا تھا اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں کہا تھا یہ کہ وہ قرآن جو ہے تم نے دفایا کہ اور یہ کہا کہ وہ کافر نہیں ہیں میں کیا کہوں گا اللہ تعالیٰ مومروں کا راستہ یہی تھا آپ کا حکم تھا مومروں کے راستے کو میں نے دیکھ مجھے یہی ملا ہے صاحبہ کرام کی اقولی کا اکوا مجھے یہی ملا ہے لیکن جب آپ سے سوال ہوگا کیا کہیں گے نیٹ سے میں نے مواد لیا تھا کیا نیٹ انٹرنیٹ ہی رہ گئے ہمارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے عقائد کو درست کرنے کے انٹرنیٹ ہی رہ گیا بس امت کے سارے علماء کہاں گئے ہیں کوئی عالم نہ رہا عالم ہے تو سب سلاطین کے بکے ہوئے عالم ہیں جو شخص یہ بات کرے وہ بکاوا ہے پھر امت میں سے کون ہے جو بکوا نہیں ہے کیا نوید صاحبہ کا کرام بھی بکے ہوئے تھے کیا نوید البل حسن بسری جیسے, جیسے عظیم تابعین بکے ہوئے تھے سارے کون رہے امتحے بتائے اس راستے میں چلنے والے کسی کا نام تو ہمیں بتائیں تو بات میرے بھائی جذبات کی نہیں ہے عثمی رحمت و فرماتے ہیں عواصف بات عواطف عواصف جو اموشن یہ آندیاں ہیں بات ایموشنز کی نہیں ہے اللہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جو ہو رہا ہے جو پر مت پہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی کا حکم نہیں ہے ہم جانتے ہیں بدکاری کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب دے وہ خود ہیں جو اپنے رب میں وہ کوتا کرے ان کا جواب وہ دیں گے میں ان کی غلطی سے کیوں غلطی کروں ان کا سوال ان کا جواب میں نے نہیں دینا میں نے اپنا جواب دینا ہے مجھ سے سوال کیا جائے گا تم نے کیا کیا, کیا جواب ہو انٹرنیٹ سے میں نے مواد لے اس میں ان کو کہا کافی رہے اس میں نے دوسرے مصنوعات کو ایک قتل عام کر دیا یہ جواب ہوگا یا یہ جواب ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم لوگ دیکھو گے ایسے حاکم آئیں گے جو دوسرے لوگوں پر تم دوسرے لوگوں پر تم سے تم پر بہتری کریں گے اور تم سے تمہارا حق چھینیں گے تو کیا کہی ہے رسول کہ سوال کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس برو صبر کرو کب تک صبر کریں حتیا تم نیا وہ اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ میرے ملاقات حوض کوسر پہ نہیں ہوتی حوض کوسر دنیا میں آئے گا کیا مرنے کے بعد میدان محشر میں تو آج ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں حکمران ظلم ہے لیکن ہم صبر کریں گے جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہوتا حوض کو سر پہ اور آخر میں کیونکہ بات انصاف کی ہے اس کے مطلب نہیں کہ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو میری گزارش وہ پرانوں سے بھی ہے جو ان کے دوروں میں کام کرتے ہیں ان سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے علماء کی طرف رجوع کریں علماء حق کی طرف رجوع کریں ان سے مشورہ کریں کہ آج امت جہاں پر موجود ہے امت میں جو ذلت ہے جو مصیبت امت پر آج موجود ہے ان کو کیسے زائل کیا جائے قرآن اور سنت میں سلف صالحین میں اس کا کوئی حل بھی بیان کیا ہے کہ نہیں تو سب سے پہلا قدم جو ہے وہ اگر امت کو بچانا ہے ضلعت سے علماء کی طرف رجوع کیونکہ علما وہی ایک راستہ ہے وہی وہ ایک برج ہے جو ہمیں حق تک پہنچاتے ہیں اگر ہم اس, اس واسط کو بھی اس برج کو بھی توڑ دیں تو حق کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ہی رکاوٹیں پیدا کریں امت میں کہ علماء کی طرف نہ جاؤ تو پھر کیا رہے گا امت میں اور, اور دوسری گزارش یہ ہے کہ خود مختاری کی طرف آئیں آج ہمیں ضرورت ہے آج مسلمان ممالک میں آپ دیکھیں ایک ایک چیز کی ہم محتاج ہیں ایک ایک چیز کی کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ہمارے اندر جو ہمارے مسلمان موجود ہیں اللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب باہر ملک جائیں دیکھیں بڑے پوسٹوں میں امریکہ میں سب سے بڑا کارڈیالوجسٹ مسلمان ہے انگلینڈ میں دیکھیں کتنے بڑے ڈاکٹر انجینئر موجود ہیں وہاں پہ یہ لوگ کیوں باہر گئے ہیں ان کو تحفظ نہیں ہے امن و امان نہیں ہمارے ملکوں میں تو اگر ٹیکنالوجی بھی ہم چاہتے ہیں ہم کب تک محتاج رہیں گے ایک سوئی سے لے کے ایئر بم تک ہم محتاج ہیں کافروں کے متاج کب تک رہے گی اگر اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے خود مختاری کی طرف آئیں اور جتنے بھی مسائل ہیں علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان کو حل کریں یہی ایک راستہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کرتے صحابہ کرام سے ارے وہی نازل آسمان سے ہوتی مشورے کی ضرورت کیا ہے کہ وہی کافی نہیں ہے نہیں ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے وہی تو مجھ پر نازل ہوتی ہے تم پر نازل نہیں ہونے والی بند ہونے والا ہے تم کیا کرو گے یہ علماء ہے تمہارے علماء رجوع کریں اگر ہاتھ وقت کیوں نہ ہو اور آپ دیکھیں سیر و بکر صدیق خطاب خلفا راشدین بعد میں جو آئے یتو قرآن بھی تھے خل... جو خلفا راشدین ان کے بعد میں جو خلیفے تھے ان کے دربار میں علماء بیٹھتے تھے کیوں دربار میں علما کو بٹھاتے تھے فیصلہ قاضی کرتا تھا تنفید ہاتھ خود کرتا تھا آج فیصلے بھی خود کر رہے ہیں اور تنفیذ تنفید بھی خود کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کے لیے اپنی اس امت کو ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے تعاون کریں اور اپنے علما کے تفجور کریں اور آخر میں جو عام لوگ ہیں ان کا ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے اور ایک پیغام ہے اور ایک گزارش ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آج امت ذلیل ہے پریشان ہے مصیبتیں امت پر دشمن نے اسے ہلاک کر دیا ہے جان عزت اور مال محفوظ نہیں ہے اور حکمرانوں نے اس امت کو بیچ دیا ہے یہ سوچ ہے امام الناس کی اگر یہ سوچ ہے اپنی جگہ پر اگر یہی سمجھتے ہیں تو کیا شریعت نے اس کا کوئی راستہ بھی دکھایا ہے یا نہیں کب ہمیں اللہ تصرت عطا فرمائے گا کب ہم اس عزت کو پالیں گے جو سابق رام کے دور میں عزت موجود تھی کب ہماری گردنیں اور ہمارا سر اوپر ہوگا اور ہم عزت کی زندگی گزار سکیں گے میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنی بات ختم کرتا ہوں شا... ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرنا چاہے تمہاری نصرت کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا نہ یہ کافر دشمن اور نہ قریبی دوست کوئی بھی آپ پر غالب ہو ہی نہیں سکتا کیا ہے تم اکیلے ہو کہ تم پوری امت کیوں نہ ہو اور اگر تمہیں اللہ تعالی بے عزت کرنا چاہے تو وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں کامیاب کرے گی اللہ تعالی کے علاوہ دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان تم سر اللہ ہے کو اگر تم اللہ تعالی کی نصرت کرو اللہ تعالیٰ تو نصرت کرے گا کیا اللہ تعالیٰ کو ہر نصرت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا آج دین کی طرف واپس کیوں نہیں آپ امت والے جو عوام الناس ہیں آج توبہ کرو کر قبر پرستی کرو کر آج توبہ کرو کر کیوں کبر پرستی سے توبہ کیوں نہیں کرتا آخر کیا مشکل ہے ودیارتھی اپنی بے حد کو چھوڑ کے تیار کیوں نہیں ہے جن کے مال اور دولت سودی کاروبار میں لگے ہوں اپنے نکالنا اپنی اس مال دولت کو سود سے کیوں نجات نہیں دیتے امت کا خلاص جو ہے کیوں نہیں اپنا ہاتھ بٹاتے تاکہ اس امت کو جو ہے اس سے ان بدکاریوں سے دور کر دیں تو جتنی بھی بدکار لوگ ہیں اپنی طرف سے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں جتنی بھی ہم ہیں،, ہیں ہم غلطیوں سے ڈوبے ہیں میرے بھائی سب میں غلطیاں ہیں ہم خود رجوع کر اللہ تعالی کے ہم سب مل کے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی دین کے دین کی نصرت کرے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس امت کو پھر سے وہی نصرت عطا فرمائے گا جو صحابہ کرام کے دور میں تھی خلف راشدین کے دور میں تھی لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اپنی ہوا نفس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اپنی زندگی قرآن سنت اور سلف سرحین کے راستے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی اور اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سننے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابو والی ماکام یکسی بول تو یاد رکھنا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان لوگوں کو ظالموں کے حوالے کر دیں گے جنہیں اپنے اپنے اوپر ظلم کیا اور برائیاں کمائی آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اچھا اچھے کام کر رہے ہیں برے کام کریں گے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا اچھا نتیجہ برے کام کا کبھی نہیں ہوتا اور یہ برا نتیجہ جو ہمارے برے کاموں کا ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب پر یہ حکمران ظالم حکمرانوں کو بٹھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قوم ان حق یہ روما بمفسین اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم تبدیل نہیں لاتا جب تک کہ یہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے اگر یہ قوم ہے بری ہے اچھائی کی طرف قدم بڑھایا ہے اور اچھی ہو گئی ہے صالح اعمال کرنا شروع کر دی توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل کر دے گا بے عزتی سے عزت مصیبتوں سے نجات ضحب سے قوت اور طاقت لیکن اگر اچھی قوم ہے اور بدکاریں شروع کر دی ہیں آہستہ آہستہ تو عزت سے ذلت طاقت سے زلف اور کمزوری یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے میرے بھائیوں تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں ایے بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے میں صرف ایک گھنٹے کی میں نے بات کی تو میرا خیال ہے کتنا ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا اللہ تعالی سے دعا ہے علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قران و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہم اور بدعات اور خرافات سے نجات عطا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلی اللہ و بارک علی نبی محمد و علی آلہ و